وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمَبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وما ان رَبُّ الْعَالَمِينَ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی اور رات کی جب چھانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے یقیناً یہ ایک بزرگ پیغمبر کا کلام ہے جو قوت والا ہے عرش والے اللہ تعالی کے نزدیک دی عزت ہے جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور تمہارے رفیق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے اور یہ پوشیدہ باتوں کے بتلانے پر بخیل بھی نہیں اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں پھر تم کہاں جا رہے ہو یہ تو تمام دنیا جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے اور تم بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیل عام ببن حرۃ رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اس نماز میں میں بھی مقتدیوں میں شامل تھا یہ قسمیں ستاروں کی کھائی ہیں جو دن کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں یعنی چھپ جاتے ہیں اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں علی رضی اللہ عن یہی فرماتے ہیں اور بھی صحابہ رضی اللہ عنہ وطب رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے بعض عیمہ نے فرمایا ہے طلوع کے وقت ستاروں کو خنسہ کہا جاتا ہے اور اپنی اپنی جگہ پر انہیں جوار کہا جاتا ہے بازوں نے کہا ہے مراد اس سے جنگلی گائے ہے یہ بھی مروی ہے کہ مراد ہرن ہے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے معنی پوچھے تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں سنا البتہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ستارے ہیں انہوں نے پھر سوال کیا کہ جو تم نے سنا ہو وہ کہو تو فرمایا ہم سنتے ہیں کہ اس سے مراد نیل گائے ہے جب کہ وہ اپنی جگہ چھپ جائے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ مجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں جیسے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اسفل کو اعلیٰ کا اور اعلیٰ کو اسفل کا ضامین بتایا امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے کسی کا تعین نہیں کیا اور فرمایا ہے ممکن کہ تینوں چیزیں مراد ہوں یعنی ستارے نیل گائے اور ہرن آساس کے معنی ہیں اندھیری والی ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی اور لوگوں کو ڈھاپ لیا اور جانے لگی صبح کی نماز کے وقت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نکلے اور فرمانے لگے کہ وطر کے پوچھنے والے کہاں ہیں پھر یہ آیت پڑھی امام ابن جری رحمت اللہ علیہ اسی کو پسند فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ رات جب جانے لگے کیونکہ اس کے مقابلے میں ہے کہ جب صبح چمکنے لگے شاعروں نے اس کو ادبرہ کے معنی میں باندھا ہے میرے نزدیک ٹھیک معنی یہ ہیں کہ قسم ہے رات کی جب وہ آئے اور اندھیرا پھیلائے اور قسم ہے دن کی جب وہ آئے اور روشنی پھیلائے جیسے اور جگہ ہے واللیل لی ادا یغشہ اذا ر تجلا ایک اور جگہ ہے وگ دو اذا سجا ایک اور جگہ ہے فہرق السبی وجعل جا ل سکنا اور بھی اس قسم کی آیتیں بہت سی ہیں مطلب سب کا یکساں ہیں ہاں بے شک اس لفظ کے معنی پیچھے ہٹنے کے بھی ہیں علماء اصول نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ آگے آنے اور پیچھے جانے کے دونوں معنی میں آتا ہے اس بنا پر یہ دونوں معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں وہ اللہ عالم اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ طلوح اور روشنی کے ساتھ آئے پھر ان قسموں کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایک بزرگ شریف پاکیزہ روح خوش منظر فرشتے کا کلام ہے یعنی جبری علیہ السلام کا وہ قوت والے ہیں جیسے کہ اور جگہ ہے علامہ شدید القوا ذو مرۃن فس یعنی سخت مضبوط اور سخت پکڑ اور فعل والے فرشتے ہیں وہ اللہ اعض وجل کے پاس جو عرش والے ہیں بلند پایا اور ذی مرتبہ ہیں وہ نور کے ستر پردوں میں جا سکتے ہیں اور انہیں عام اجازت ہے ان کی بات وہاں سنی جاتی ہے برتر فرشتے ان کے فرما بردار ہیں آسمانوں میں ان کی سرداری ہے کہ اور فرشتے ان کے تاب فرمان ہیں وہ اس پیغام رسانی پر مقرر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کے رسول تک پہنچائیں یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے امین ہیں مطلب یہ ہے کہ فرشتوں میں سے جو اس رسالت پر مقرر ہیں وہ بھی صاف پاک ہیں اور انسانوں میں جو رسول مقرر ہیں وہ بھی پاک اور برتر ہیں اسی لیے اس کے بعد فرمایا تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو اس کی اصلی صورت پر بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب کہ وہ اپنے چھ سو پروں سمیت ظاہر ہوئے تھے یعنی جبری علیہ السلام یہ واقعہ بطحا کا ہے اور یہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا تھا آسمان کے کھلے کناروں پر یہ دیدار جبری علیہ السلام حاصل ہوا تھا اسی کا بیان اس آیت میں ہے علّہ شدید القواظ مرتن فسطو وُ اب الفقل فتد فقیہ نقابین او ادنا ف اوہ الا ابدی میں اوہ یعنی انہیں ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور اور قوی ہے جو اصلی صورت پر آسمان کے بلند و بالا کناروں پر ظاہر ہوا تھا پھر وہ نزدیک آیا اور بہت قریب آ گیا صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم پھر جو وہی اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنی چاہی نازل فرمائی اس آیت کی تفسیر صورت النجم میں گزر چکی ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت معراج سے پہلے اتری ہے اس لیے کہ اس میں صرف پہلی مرتبہ کا دیکھنا ذکر ہوا ہے اور دوبارہ کا دیکھنا اس آیت میں مدکور ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبری علیہ السّلام کو ایک مرتبہ اور بھی سدرت المنتہ جو ساتویں آسمان کا آخری کنارہ ہے اس کے پاس دیکھا ہے جس کے قریب جنت الماوا ہے جبکہ اس درخت صدرا کو ایک عجیب و غریب چیز چھپائے ہوئے تھی اس آیت میں دوسری مرتبہ دیکھنے کا ذکر ہے یہ صورت واقع معاج کے بعد نازل ہوئی تھی بےغنین کی دوسری قرأۃ بونیین یعنی وا کے ساتھ بھی مروی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تہمت نہیں اور وعد سے جب پڑھو تو معنے ہوں گے یہ بخیل نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو جو غیب کی باتیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرائی جاتی ہیں یہ سکھا دیا کرتے ہیں یہ دونوں قرعتیں مشہور ہیں اور صحیح ہیں بس آپ نے نہ تو تبلیغ احکام میں کمی کی نہ تہمت لگی قرآن کی شان یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں نہ شیطان اسے لے سکے نہ اس کے مطلب کی یہ چیز نہ اس کے قابل جیسے اور جگہ ہے وم تنزلتبی شیقین ومبی لم ضول نہ اسے لے کر شیطان اترے نہ انہیں یہ لائق ہے نہ اس کی اسے طاقت ہے وہ اس کے سننے سے بھی محروم اور دور ہے پھر فرمایا تم کہاں جا رہے ہو یعنی قرآن کی حقانیت اس کی صداقت ظاہر ہو چکنے کے بعد بھی تم کیوں اسے جھٹلا رہے ہو تمہاری عقلیں کہاں جاتی رہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب بنو حنیفہ قبیلے کے لوگ مسلمان ہو کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مسلما جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے جسے تم آج تک مانتے رہے اس نے جو کلام گھڑ رکھا ہے ذرا اسے تو سناؤ جب انہوں نے سنایا تو دیکھا کہ نہایت رقیق الفاظ ہیں بلکہ بکواس محض ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری عقلیں کہاں جاتی رہیں ذرا تو سوچو کہ ایک فضول بکواس کو تم کلام اللہ مانتے رہے ناممکن ہے کہ ایسا بے معنی اور بے نور کلام اللہ کا کلام ہو یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ تم کتاب اللہ سے اور اطاعت الہی سے کہاں بھاگ رہے ہو پھر فرمایا یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پند و نصیحت ہے ہر ایک ہدایت کے طالب کو چاہیے کہ اس قرآن پر عامل بن جائے یہی نجات اور ہدایت کا کفیل ہے اس کے سوا دوسرے کلام میں ہدایت نہیں تمہاری چاہتیں کام نہیں آتیں کہ جو چاہے ہدایت پالے اور جو چاہے گمراہ ہو جائے بلکہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے وہ رب العالمین جو چاہے کرتے ہیں انہیں کی چاہت چلتی ہے اسی اگلی آیت کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ پھر تو ہدایت و ضلالت ہمارے بس کی بات ہے اس کے جواب میں یہ آیت اتری سامعین الحمد للہ صورت کی تفسیر مکمل ہوئی